اور حکم فرمایا گیا کہ ایزمی اپنا پان نگل لے اور ایسمان تھم جا اور پان خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کو ان جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لو